وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار آج کے خطبہ جمعہ میں جو خطیب تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد صلاح البدیر حفظہ اللہ اور ان کا بنیادی طور پہ آج جو موضوع تھا وہ ہے نرمی کے بارے میں موضوع کیا میرے بھائی نرمی یہ بنیادی موضوع ہے چند ایک باتیں اس کے علاوہ بھی آئی ہیں لیکن بنیادی موضوع ان کا نرمی ہے اور یہ جو بھائی کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں آج کا خطبہ ہے جمعہ آپ تھک جائیں گے اس طرح اللہ تو و تعالی کی حمد و صنع انہوں نے سب سے پہلے بیان کی رب العالمین کے تنہا معبود برحق ہونے کی گواہی دی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دی اس کے بعد آپ کے اوپر درود پڑا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ وسیعت کرتا ہوں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور کہا کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی وہ کامیاب ہوگا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں مومن خیر کا سر چشمہ ہوتا ہے مومن چشمہ ہے کس چیز کا ان کے مومن سے دوسروں کو کیا حاصل ہو خیر ہی حاصل ہو آپ کا پڑوسی ہے تو اسے آپ کی طرف سے خیر ملے آپ کا دوست ہے اسے آپ کی طرف سے خیر ملے آپ کی اولاد کو آپ کی طرف سے خیر ملے آپ کے والدین کو آپ کی طرف سے خیر ملے آپ کے بھائیوں کو آپ کی طرف سے خیر ملے شر آپ میں نہیں ہونا چاہیے خیر ہے لوگوں میں آپ تقسیم کر رہے ہیں کسی کو نماز کا کہہ رہے ہیں کسی کو صدقہ دے رہے ہیں کسی کو زکوات دے رہے ہیں کسی کی مالی مدد کر رہے ہیں کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں ہر کوئی آپ کی خیر سے فائدہ اٹھانے والا بنے تو آپ خیر کا سچما بنے کہتے ہیں کہ خلق خدا پہ مومن مہربان ہوتا ہے اللہ تعالی کی مخلوق, مخلوق کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے مکالمہ میں نرمی گفتگو میں دہیما پن اور ایک دوسرے کو مخاطب کرنے میں لطافت اپنانا ہی راہ اعتدال ہے آپ کا کسی سے بحث و مباصہ ہو رہا ہے اس میں بھی نرمی کسی سے گفتگو کر رہے ہیں نرمی کسی کو بلائیں تو اس میں بھی نرمی یہ راہ اعتدال ہے جسے ایک مومن کو اپنانا چاہیے نرمی اختیار کر کے لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا جا سکتا ہے کیسے مائل کر سکتے میرے بھائیوں نرمی کے ذریعے سختی کے ساتھ نہیں مختلف خواہشات کے حامل لوگوں کو نرمی کے ذریعے مطمئن کیا جا سکتا ہے متنفر دلوں اور بڑھ کے ہوئے خیالات کو دوبارہ راہ راست پر گامزن کیا جا سکتا ہے کس کے ذریعے نرمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جناب موسا اور جناب ہارون والسلام ان سے کہا فکو اللہ اوشا میرے بھائی بیٹھ جائیں ورنہ آپ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں خطبہ جمعہ آج کا اس کا تجمہ پیش کر رہا ہوں بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں موسا علی اسلام سے ہارون علیہ السلام سے کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو اسے دعوت دینے جا رہے ہو تبلیغ کرنے جا رہے ہو کس کے پاس فرعون کے پاس فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ تعالی سے ڈرنے والا بن جائے امام ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں ان کی تفسیر آپ نے سنی ہوگی تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس ایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں میرے بھائی بڑی عمدہ بات ہے کہتے ہیں کہ اس ایت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور وہ یہ کہ فرعون انتہائی سرکش انتہائی متکبر جبکہ موسا علیہ اسلام اپنے زمانے میں اللہ کے برگزیدہ بندے اس کے باوجود موسیٰ علیہ اسلام کو ان کے بھائی کو آرڈر ملا کہ فرعون سے نرم لہجے میں گفتگو کی جائے جس کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں وہ فرعون جیسا متکبر ہو سرکش ہو تب بھی آپ نے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے وہ دعوت قبول کرے گا نہیں کرے گا اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں آپ نے نرمی کے ساتھ بات سمجھا دی وہ نہ مانے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ بات پہنچانے کی ذمہ دار ہے اور نرمی سے یہ بات پہنچا دیں سب و شتم یعنی کہ برا بلا کہنا امام صاحب کہتے ہیں یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے امام صاحب نے خطبے میں یہ بات تین دفعہ کہی ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو برا بلا کہنا لان تان کرنا یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے اس سے نہ تو کسی روٹھے کو منایا جا سکتا ہے کسی کو منانا ہو تو گالیاں دیں تو مان جائے گا تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے نہ تو کسی روٹھے کو منایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی مخالف کو اپنا ہم نوا بنایا جا سکتا ہے بلکہ اس سے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے حسد پیدا ہوتا ہے اور فلی کے مخالف کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اس کی ہردرمی بڑھ جاتی ہے آپ کہتے ہیں میں اس کو نماز کے بارے میں کہتا ہوں یہ مانتا نہیں ہے میں توحید کی دعوت دیتا ہوں میری دعوت اتنی اچھی ہے آپ کی دعوت اچھی ہے آپ کا انداز اچھا نہیں ہے آپ سختی کے ساتھ سمجھاتے رہیں وہ مزید آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا مزید آپ کا مخالف بنتا چلا جائے گا جو اپنے مخالفین کو برا بلا کہنا ان پہ لان تان کرنا اپنا وتیرا بنا لے تو اس کی مخالفتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جائیں گی تو فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کسی کو نصیحت کریں تو ایسا اسلوب اختیار کریں ایسا انداز اپنائیں کہ کوئی متنفر نہ ہو آپ کے انداز سے متنفر نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ توحید کی دعوت ویسے بھی لوگوں کو مشرقین کو اچھی نہیں لگتی لیکن کم از کم آپ کے انداز سے کوئی متنفر نہ ہو اور اگر بحث و مباصہ کریں تو اس میں کسی کی تحقیر نہ ہو اس کے بعد میں آمسا فرماتے ہیں بد خلق بد زبان تانا زن چغل خور پاک دامن لوگوں پہ تہمتیں لگانے والا لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنے والا عیب جو بد گو فوش کلامی اور سب و شتم کے مرض میں مبتلا شخص کبھی بھی امت کا مسرے اور امت کا معلم نہیں ہو سکتا اگر کوئی آدمی بدخلک ہے بد زبان ہے چگلیاں کرتا ہے ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتا ہے غیبتیں کرتا ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف باتیں کرتا ہے لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے فوش کلامی کرتا ہے گندی باتیں کرتا ہے ایسا آدمی کبھی بھی امت کی اصلاح کا کردار ادا نہیں کر سکتا آج امت میں یکے بعد دیگرے مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں ایک واقعہ سنتے ہیں دوسرے دن کو نیا واقعہ ہو جاتا ہے امت پریشان ہے امام صاحب کہتے ہیں جب بھی لوگ کوئی چیخ و پکار سنتے ہیں اپنے قرب و جار میں یا دور کسی جگہ پہ کسی حادثے کی خبر سنتے ہیں تو فورن رخ کرتے ہیں کس کا انٹرنیٹ کا کس کا رخ کرتے ہیں انٹرنیٹ کا اور ان واقعات کی بنیاد پہ انٹرنیٹ میں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں ایک دوسرے کو لان کرتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے قصور ہمارے فلاں رشتے دار کا ہے ہمارے فلاں سیاسی مخالف کا ہے فلاں ہماری مذہبی جماعت کا ہے تو ایک دوسرے کو لان کر رہے ہوتے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ سوشل میڈیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں کوئی کسی پہ تہمت لگا رہا ہے کوئی کسی کو لان تان کر رہا ہے یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں جی ہنی عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے بھائی کا جواب صحیح ہے یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے عام طور پہ ایسی نصیحت جب ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی کسی اور کے بارے میں ہو رہی نہیں یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں تو امام صاحب کہہ رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں کوئی کسی پہ تومت لگا رہا ہے کوئی کسی پہ لان تان کر رہا ہے کوئی دوسروں کو سب و شتم کا نشانہ بنانے میں مگن ہے اور ان حرکتوں سے صرف وہ محفوظ رہتے ہیں جن پہ اللہ کی راہمت ہو اور ایسے لوگ بہت کم ہیں عام طور پہ فیس بک پہ اپ پہ ٹوٹر پہ یہ کام ہو رہا ہے دوسروں پہ لانوں تان اور سب و شتم کے الفاظ تحریر کرنے والو لوگوں پہ تومتے لگانے والو لوگوں پہ فتوے لگانے والو تم جو کچھ تحریر کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے بات پرس ہوگی اس دن جس دن ساری خلق جمع ہوگی میرے بھائیو امام صاحب بہت بڑا سبق دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے فون سستے ہو چکے ہیں اور ہم بولتے چلے جاتے ہیں کبھی اس رشتے دار غیبت کبھی اس کی غیبت اس پہ توہمت اس پہ توہمت یا غیبتیں سن رہے ہیں یا غیبتیں کر رہے ہیں یا تومتیں سن رہے ہیں یا تومتیں لگا رہے ہیں یہ ہمارا مشن بن چکا ہے اور امام صاحب خبردار کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ تحریر کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے اس دن بات پرس ہوگی جس دن ساری دنیا جمع ہوگی اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے جس دن چھوٹے بڑے تمام امال تولے جائیں گے چھوٹے بڑے تمام امال تولے جائیں گے جس دن ہر کوئی اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ اسے ہانگ کر لانے والا فرشتہ بھی ہوگا اور اس کے امال بد کی شہادت دینے والا فرشتہ بھی ہوگا مجرم کو لایا جا رہا ہے اور ایک فرشتہ اسے ہانگ کر لا رہا ہے اور دوسرا فرشتہ وہ ہے جس کے پاس اس کے برے اعمال کا رجسٹر ہے اس حال میں حاضر ہوگا ہر شخص کی روزے قیامت امام صاحب کہتے ہیں اسکرین کے پیچھے چھپنے والے کمپیوٹر پہ ہم بیٹھتے ہیں موبائل کی اسکرین ہمارے سامنے ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی کوئی دیکھ نہیں رہا تو ہم سب کہتے ہیں اسکرین کے پیچھے چھپنے والے کسی دوسرے نام کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں سے اوجر رہ کر اوروں کو سب شتم کا نشانہ بنانے والے اپنا نام نہیں واٹس ایپ پہ کسی اور کا نام ہے ٹویٹر پہ کسی اور کا نام ہے فیس بک کسی اور کے نام سے ہے اپنا حقیقی نا... نام نہیں لکھتے. اور کہتے ہیں اب جو مردی لکھو جو مردی تومتے لگاؤ جو مردی گالیاں دو امام صاحب نے خبردار کیا کہہ رہے امام صاحب کسی دوسرے نام کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں سے اوجر رہ کر اوروں کو سب و شتم کا نشانہ بنانے والے کیا تو یہ بھول گیا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اسے تمہارے ہر راز اور ہر سرگوشی کا بخوبی علم ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے اور دائیں بائیں بھی کوئی نہیں ہے میں تنہا ہوں جو مرضی لکھوں جو مردی تحریر کروں جو مردی دیکھوں نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے امام صاحب فرماتے ہیں مومن نہ تو لانتان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ فوش گو ہوتا ہے نہ بدخلق ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی کو برا بلا کہتے تھے اور نہ آپ فوش گو تھے اور نہ لانتان کرنے والے تھے آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے لانتے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے کیا بنا کر بھیجا گیا ہے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے مزید فرمایا مسلمان کو برا بلا کہنا فسق ہے گنا ہے اور میرے بھائی ذرا شمار کیا کریں کہ ایک گھنٹے میں ہم دوسروں کو کتنی گالیاں دیتی ہیں جبکہ آپ ہیں مسلمان کو برا بلا کہنا فسق ہے گنا ہے نیز فرمایا بہم گالی گلوچ کرنے والے دونوں شخص شیطان ہیں تیری بہن کی تیری ماں کی یہ گالیاں دینے والے میرے بھائی نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے دونوں شخص شیطان ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جابر بن سلیم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیعت کیجئے مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا تم کبھی بھی کسی کو برا بلا نہ کہنا کبھی بھی کسی کو گالی نہ دینا کب گالی نہیں دینی لڑائی میں لڑائی میں سب کو یاد ہوتا ہے نا جی بھئی وہ تو دشمن ہے ہمارا رشتے دار ہے یا ملے دار تو دشمن اس کو جو مرضی کہہ لیں نہیں مسلمان ہے آپ کی طرح مخالف آپ کا ہوگا فہمی پیدا ہو چکی ہے لیکن اس مخالفت میں دشمنی میں رب کو نہ بھولیں تو آپ فرما رہے تم کبھی بھی کسی کو گالی مت دینا کبھی بھی یہ صحابی جنہوں نے حدیث نقل کی ہے جن کے نام جابر ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی نہ کسی غلام کو نہ کسی آزاد شخص کو نہ کسی اونٹ کو نہ کسی بکری کو کیا حدیث پہ عمل کیا ہے بکری کو گالی نہیں دے رہے حالانکہ بکری بے زبان ہے وہ آگے سے گالی نہیں دے گی وہ آپ کو پتھر نہیں مارے گی آپ کا مقابلہ نہیں کرے گی لیکن نبی علیہ السلاط والسلام سے حقیقی محبت کرنے والے صاحبہ اکرام جب آپ نے کہہ دیا گالی نہیں دینی تو نہیں دینی نہ کسی جانور کو نہ اونٹ کو نہ بکری کو نہ غلام کو نہ نوکر کو نہ خادم کو میرے بھائیوں یہ احادیث عمل کرنے کے لیے ہیں سوچئے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ کا سلوک کیا ہے اپنے نوکروں کے ساتھ اپنی دکان میں کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے آفس میں اپنی متہتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ کیا رویہ ہے کیا سلوک ہے بیگم کے ساتھ کیا رویہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں جو غلط لکھا ہے اس سے توبہ کر لو جو لوگوں کے بارے میں غلط باتیں آپ لکھ چکے ہیں جو گندی باتیں آپ لکھ چکے ہیں اس سے توبہ کر لیں اور جن الفاظ سے کسی کو برا بلا کہا ہے اور تکلیف دی ہے انہیں مٹا ڈالیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو ہی کہ توبہ کر لیں اب بھی موقع ہے تو آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے اس کے بعد انہوں نے یہ مختصر سی دعا کی پہلے خطبے کے آخر میں کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت فرما اور ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے محفوظ فرما اس کے بعد دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اس کے شروع میں بھی انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کی نبی علی السلاۃ اسلام کی رسالت و نبوت پہ ایمان لانے کا اقرار کیا اور آپ پہ درود پڑا اور پھر کہا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مشرقوں کے مابودانے باطلہ کو بھی برا بلا کہنے سے منع فرمایا ہے مشرقوں کے جو معبود ہیں جن کی وہ پرست کرتے ہیں آپ انہیں بھی برا بلا نہ کہیں اللہ نے کہا قرآن پاک میں کیوں کیونکہ اگر آپ انہیں برا بلا کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدلے میں آپ کے معبود کو برا بلا کہیں اور آپ کا معبود کون ہے اللہ ہے آپ یہ بتائیں کہ ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لیکن انہیں گالیاں دینا اس سے اللہ نے روکا ہے ان کے معبودوں کو برا بلا کہنے سے ان کے کفر میں اضافہ ہوگا ان کی پوجا کرنے والے مزید متحد ہوں گے مزید پوجا کریں گے مقابلے میں آ کر ان کی ہردرمی میں اضافہ ہوگا ان کی نفرت میں اضافہ ہوگا اور یہ دعوت و رسالت کے مقصود کے منافی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کسے ہاتھ میں روکا ہے امام صاحب نے ایت بھی پڑھی اللہ تعالی نے فرمایا ولا تسبو الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑ کر اللہ کو گالی دیں گے امام صاحب کہتے ہیں اخر میں پھر کہوں گا کہ احتیاط سے کام لیں احتیاط سے کام لیں اللہ کے بندوں کے ساتھ سختی اور شدت کا رویہ نہ اپنائیں انہیں لان تان نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی وجہ سے حق سے دور ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ کی سختی کی وجہ سے سنت سے دور ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ کی وجہ سے دین اسلام سے نفرت کرنے لگے توحید سے نفرت کرنے لگے حق کو دلیل و برہان کے ذریعے حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ وعدے کیا جائے آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں انہیں بلائی کا حکم دیں انہیں برائی سے روکیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی جزا و سزا اللہ کے ذمے ہے آپ کے ذمے نہیں ہے اللہ تبارک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خطبہ ہم نے سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفق نایات فرمائے رب العالمین ہمیں بھی نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور ہمارے وہ علماء کرام جو مختلف ممالک میں دین کا کام کر رہے ہیں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں کافروں کے شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توحید کا کام کرنے کی توفیق فرمائے لیکن نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنی اولاد کی تربیت کریں دین کے مطابق کریں توحید کے مطابق کریں سنت کے مطابق کریں لیکن حکمت کے ساتھ کریں نرمی کے ساتھ کریں یا اللہ جتنے مسلمان ممالک ہیں سب کی حفاظت فرما تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نہایت فرما یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اپنے فضل و کرم سے نیک اولاد نہیت فرما یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفا نایت فرما یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ ان سب کو عذاب قبر کے عذاب سے محفوظ فرما انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ انہیں اپنی جنت میں جگہ نائت فرما یا اللہ ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق نائت فرما و آخا الحمد اللہ رب العالمين